پہلے وہ بے نماز کافر تھا اب وہ نمازی مسلمان بن گیا جب نماز پڑھنے لگ گیا کبھی کبھی چھوٹا موٹا درس بھی شروع ہو گیا سننے لگ گیا تو بعد میں اس کو کہو بھائی یہ حدیث ہے جو بارہ نقدیں پڑھتا ہے جنت میں گھر بنے گا تجھے ضرورت نہیں نماز کہ جنت میں گھر بنانے کی تو یہ ساتھ یہ بارہ بھی پڑھا کر جب وہ بارہ پڑھنے لگ جائے تو دو ایک حدیثیں اور ہیں کہ من منسلّہ اربارخن رحم اللہ صلی اللہ قبل عصری ارب اللہ مندے پر رحم کرے جس نے اثر سے پہلے چار قطع پڑی یہ بھی سنا دو اس کو تو اس طریقے سے اس کو تہجد اور وطر کی اہمیت سمجھا دو لیکن جب یہ کہو گے کہ جو آدمی سترہ سے کم کرے گا وہ بے نوازے تو وہ دو نتیجے نکلیں گے اس کے یا تو وہ نماز پڑھے گا کوئی کے ٹھونکے مارنے کی طرح رہا جا رہا آ رہا جا رہا جان چھڑوا رہا ہے ایسی نماز پڑھی تھی ایک آدمی نے بوت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی پھر کہا پھر آیا پھر کہا پھر آیا پھر کہا پھر کہتے جی مجھے آپ بتا دیجئے جی جی غلطی کیا میں تو ایسی پڑھ سکتا ہوں پر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا تو یا تو پھر وہ اس طرح بچارا جان چھڑوائے گا اور یا پھر یہ پھر نماز ہی نہیں پڑے گا کہ ایک تو سترہ بولتے ہو اور پھر کہتے ہو تسلی سے پڑھو ہم سے نہیں ہوتا تو اس لیے یہ وہی اللہ کی عبادت میں اضافے والی بات ہے جو صوفیوں نے شروع کی کہ جناب اتنی نہیں پڑھو تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں کرو تو وہ نہیں ہوتا تو عبادت میں غلب کرنا ساری ساری رات عبادت کرنا یہ نبی علیہ اللہ وسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے ناکام کوشش ہے روزے پر روزے رکھنا مسلسل روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے اللہ کہ کسی کا کفارے کے روزے ہوں اور تو الگ بات ہے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا اور پاس کچھ بھی نہ رکھنا بچے اپنے بیٹے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتے پھریں اور یہ صدقہ سوج رہا ہے اس کو خود تبلیغ پر نکل جانا سارا, سارا سارا سال دو دو سال کے لیے اور بچے پیچھے بے حیائی فحاشی اوریانی کا دیانی وہ بنتے پھریں جن پر اللہ جن کے بارے میں اللہ نے تیرے سر پر ذمہ داری لگائی تھی ان کا بھی حق ہے تو کیا خوبصورت حدیث ہے جو میں نے سنائی تھی آپ کو کہ حضرت سلمان فارسی ہجرت کر کے آئے تو ان کو بھائی بنا دیا حضرت ابو دردا کا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی گھر میں ہے تو بھی پردہ واجب نہیں ہوا تھا بیوی بی کو دیکھا بال بکھرے ہوئے برا حال گندے کپڑے گندا جسم بدبودار کہنے لگے بھابی یہ تو نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے کہنے لگی میں نے بن سمر کر کس کو دکھانا ہے تیرا بھائی تو نیک ہی بہت ہے بہت نیک ہے ساری رات نشا سے فجر تک تو حجت پڑتا ہے اور فجر پڑھ کر روزہ رکھ لیتا ہے اور یہ کام روزانہ ہوتا ہے سارا سال چلتا ہے تو کہنے لگے اچھا میں ابھی پوچھ لیتا ہوں اس کو کہنے لگے یہ آپ کا کھانا اور یہ آپ کا بستر آپ ہمارے بھائی ہیں یہاں آپ نے سونا ہے تو بولے تیرا بستر کہاں ہے کہتے ہیں میں تو مسلے پر ہی رہوں گا بات تم نہیں سوتے تو میں بھی نہیں سوتا چل سلا دیا زبردستی آدھی رات کو اٹھایا اٹھا کر کہا اب نماز پڑھو صبح کہنے لگے یہ آپ کا ناشتہ میرا تو روزہ ہے کہنے لگے تم نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا زبردستی روزہ توڑ دیا اس کا کہنے لگے یہ کیا چکر ہے آپ میرے بھائی ہیں اور یہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے منع کرتے ہیں کہا بھائی ایسا تھوڑا ہوتا ہے اللہ کا بھی تجھ پر حق ہے مانا لیکن پڑوسی کا بھی حق ہے جسم کا بھی حق ہے آنکھوں کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے ہر ایک کا حق اس کو دو تو جا کر کے شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے میرا بھائی بنایا تھا میں تو اس سے شرماتا ہی رہا باتیں تو اس کی مانتا رہا لیکن وہ تو مجھے نہ رات کو عبادت کرنے دیتا ہے اور نہ جن کو روزہ رکھنے دیتا ہے پر میرا کیا کہتا ہے وہ آپ کو اب یہ انصاری تو نئے لوگ تھے مہاجر تو تربیت یافتہ تھے دس سال ان کے ساتھ گزارے کہنے لگے جی وہ کہتا ہے انَل عین کا علی کا حق و انَ اللہِ زوج کا علی کا حق وہ انَََ علیہ ضور کا علی کا و ان علِ جسد کا علیہ کا حق وہ انََ یہ سب کے حقوق ہیں سب کے حق دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدا صدق سلمان سلمان صحیح کہا یہ حقوق ان کو یوں سمجھو جیسے پیپر ہوتے ہیں آپ میٹر کا پرچہ دیتے ہیں تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے میتھ بھی ہے کیمسٹری بھی ہے ہسٹری بھی ہے بایولوجی بھی ہے میتھمیٹکس بھی ہے انگریزی بھی ہے اردو بھی ہے تو اگر آپ سارے پرچوں میں نوے سے زیادہ فیصد نمبر لے جائیں اور اردو میں فیل ہو جائیں تو آپ کا نام فیلوں میں ہوگا یا لوگوں میں ہوگا ہاں حالانکہ نمبر آپ کے اتنے زیادہ ہے کہ آپ نے بورڈ ٹاپ کر لیا ہے زیادہ کسی نے نمبر نہیں لیے ہیں لیکن آپ کا نام فیل والوں کی لسٹ میں ہے فیل مگر بورڈ کو پاس کرنے والوں اس لیے کہ آپ کا ایک ضروری پرچا رہ گیا ایسے ہی وہ شخص جو ان بیلنس زندگی گزارتا ہے وہ کسی ضروری پرچے میں رہ جاتا ہے تو وہ اس کی نماز اور اس کا روزہ اس کی توحید اس کے جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوگی جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ تھا تو لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا تھا فرمایا یہ جنت میں جائے گا جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ اچھا تھا یہ جنت میں جائے گا اس کا مطلب لوگوں سے ایسا سلوک کیا کہ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں نا کیا سمجھو ایک اور جنازہ تھا لوگوں نے کہا کہ بہت برا تھا فرمایا جہنم میں جائے گا تو کیا وہ نمازی نہیں تھا یا وہ توحید والا نہیں تھا اہد نبوت ہے نا توحید کے پرچے میں پاس ہوگا نمازوں کے پرچے میں پاس ہوگا بظاہر یہی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے پرچے میں فیل ہو گیا تھوڑا آگ میں جائے گا تو یہ سارے پرچے پاس کرنے ضروری ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک میں اتنے نمبر لیا کہ صرف پاس ہوا اور ایک میں نبے فیصد لے گیا یہ تو ہو سکتا ہے اس کی پھر ضرور وقت کا تقاضا ہوتا ہے مثلا والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ایک پرچہ ہے بیوی بی بچوں کے پاس رہنا اور ان کی تربیت کرنا یہ بھی ایک پیپر ہے اور اسلام کو تیرے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ بھی ایک پیپر ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ والدین کی خدمت بھی کرے بیوی بچوں میں بھی رہے اور قربانی بھی پیش کر دے تو پھر ان میں ان کو اس اس پر اس کو ترجیح دی جائے جو امت کا مسئلہ ہے یہ تو میرے ذات کا مسئلہ ہے میرے بچوں کا مسئلہ ہے وہ امت کا مسئلہ ہے تو اس کو ترجیح دی جائے حالات اس طرح کے ایمرجنسی کے ہیں تو اس کو ترجیح دی جائے یہ تو ہو سکتا ہے یہ مخصوص حالات میں ایسے ہوتا ہے ہر وقت نہیں ہوتا لیکن ہر وقت جو روٹین کے انسان کے کام ہیں ان میں بیلنس کر کے زندگی گزارنی چاہیے اور سارے پرچوں میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں والدین کی خدمت پوری نہیں کر پا رہے اور بھائی ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں تو آپ ایسے حال حوال پوچھ کر پاس مارک تو لیتے رہو نا کبھی گئے مل لیا کبھی ان کی کوئی ضرورت پوری کر دی پاس مارک لیتے رہے ان کو خوش کرتے رہے اور زیادہ توجہ وہ اللہ کے کاموں میں یا جہاد کے کام میں دے دی تو یہ مخصوص حالات میں ایسا تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دینا ایک میں ایک بندہ فیل ہی ہو جائے اور دوسرے کام کو اتنا زیادہ کرے کہ اس میں بہت زیادہ نمبر لے جائے یہ انتہاب پسندی ہے یہ ان بیلنس زندگی ہے اور اس سے انسان ناکام ہو جاتا ہے اب ایک آدمی کو بچوں کی اتنی فکر ہے اے اس بچے کا رنگ کیسا ہو رہا ہے یہ ویٹ لوز کر رہا ہے اس کے نوڈل ختم ہو گئے ہیں اس کی انگریزی کیوں ویک ہو گئی ہے اسی کی فکر رہے اس کو اور جتنا مال آتا ہے انہی پر خرچ کرتا رہے اور اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ امت دشمن مسلمان کافر ان کا کیا معاملہ ہے تو یہ بھی آن بیلنس زندگی ہے خود غرضی والی زندگی ہے میں میرے بچے میری بیوی بس تو انسان کو سارے پرچوں میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کرنی چاہیے کم از کم پاس مارک تو ہوں تو صوفیت میں عبادات میں بھی انتہا پسندی ہے اور معاملات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹی نہیں کھانی تھوڑی کھانی ہے گھی نہیں کھانا گوشت نہیں کھانا گھروں میں نہیں رہنا جنگلوں میں رہنا ہے اور وہاں جا کر کپڑوں سے بے نیاد رہنا ہے شادی نہیں کرنی یہ انتہا پسندی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا بھی شدید انکار کیا تھا اسی طرح عبادت میں کتاب و سنت سے روشنی لیے بغیر من مانی کی عبادت کرنا یہ بھی صوفیت ہے صحیح سنن دارمی میں مقدمے میں یہ صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ مسجد, مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں انہوں نے پتھر رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس یہ گٹلیاں ہزار رکھے ہیں پانچ سو رکھے ہیں سو رکھے ہیں تو ہاں بھائی ہزار بار سبحان اللہ کہو تو وہ ادھر والی گٹھنیاں ایک ایک پڑھ کر ادھر رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ختم ہو جاتی تو ہزار ہو گئی پھر کہتا ہے جی اللہ اکبر پانچ سو دفعہ کرو تو وہ ادھر والی ادھر کر دیتا ہے تو پانچ ہو گئی وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا ہے کہنے لگے اس میں کون سی حرج کی بات ہے یہ سبحان اللہ سے اللہ کا میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ سے زمین آسمان کے بیچ کا سارا فاصلہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے اس میں کون سی کباحت کی بات ہے کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن تم گنتے کیوں اس کو یہ طریقہ تمہارا غلط ہے تم بیٹھے سپیشل بیٹھے ہو اس کام کے لیے تو آپ کرتے رہو سبحان اللہ کہتے رہو الحمدللہ کہتے رہو اللہ اکبر کہتے رہو آپ کو کون منع کرتا ہے لیکن جو اس طرح اسپیشل بیٹھنا اور ایک آدمی کا اعلان کرنا اور دوسروں کا گن کر یہ کام کرنا یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے اب کیا ہوا کہ وہ انہوں نے ان کو چپ کروا دیا اس نے دلائل پیش کیے سمحان اللہ کی فضیلت کے اللہ اکبر کی فضیلت کے استفر اللہ کی فضیلت کے دلائل پیش کر کے اس بیچارے کو چپ کروا دیا اور وہ پھر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر ان کے گھر کے باہر طالب علم دروازے پر بیٹھے رہتے تھے نماز کے وقت آدھ گھنٹہ پہلے ہی آ جاتے تھے اور لائن لگ جاتی تھی کہ بھئی حضرت نکلیں گے تو پہلا آدمی پہلے سوال کر سکے گا دوسرا پھر سوال کر سکے گا تو مسجد میں جاتے جاتے ہم ان سے اپنے مسائل پوچھ لیں گے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پہنچ گیا کہنے لگے حضرت نکلے نہیں نہیں ابھی نہیں نکلے نکلے تو کہا جی میں نے مسجد میں دیکھا ہے ایسے ایسے لوگ کچھ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا چڑھ گیا جناب غصے آ کہنے لگے تو میری طرف کیا کرنے آیا ہے ان کو کیوں نہیں سمجھاتا جا کر کہنے لگے حضرت میں نے بہت سمجھایا میری بات نہیں مان رہے آپ خود تشریف لے جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے جا کر ان سے کہتے ہیں اور ظالم تم اپنی نیکیاں کیوں گنتے ہو گناہ کیوں نہیں گنتے گما گناہ گنے کے بھی آپ نے کہ میں نے اتنے با آج کتنے گناہ کیے ہیں گناہ نہیں کہنتے ہو نیکیاں گنتے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے پھر کہنے لگے ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے زیر استعمال کپڑے بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے ابھی تک تو آپ کے زیر استعمال برتن بھی نہیں ٹوٹے ابھی تم نے دین میں اضافہ شروع کر دیا ہے راوی کہتا ہے کہتے ہیں جی حضرت عمار ہمارا تو ارادہ خیر کا ہی تھا ہم تو اچھی ہی نیت لے کر بیٹھے تھے तो अच्छा تو اچھا ہی سوچا تھا تو رابی کہتا ہے وہ بعض نہیں آئے وہی لوگ جو اس وقت اسلام سے صرف اتنا ہٹے تھے کہ اسلام سے ثابت شدہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر استفل اللہ اور اس کا طریقہ اپنا بنایا ہوا تھا باقی سارا اسلام سے ثابت شدہ تھا یہی لوگ جو اتنا سا ہٹے تھے اسلام سے ایک زمانہ آیا حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ یہی لوگ مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے تھے یہ دیکھو میری دو انگلیوں کی طرف نیچے سے تھوڑا فاصلہ ہے اوپر سے زیادہ ہو گیا تو جب آپ تھوڑا سا فاصلہ کر کے چلنا شروع کریں گے تو جتنا چلتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا سا ہٹے تھے بہت دور نکل گئے صوفیوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اسی طریقے سے دین سے تھوڑا منحرف ہوئے تھے اور ہوتے ہوتے بڑھتے چلے گئے عبادات اپنی من مانی کی جو پہلے صوفی تھے وہ تو نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے لیکن لوگوں سے زیادہ نمازیں لوگوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے سردی کی راتوں میں چھت پر چڑھ کر نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ نیند نہ اور مسلسل روزے رکھنے ہیں اپنے اوپر جبر کرنا ہے یہ کام کرتے تھے جنید بغدادی ہو گئے ابراہیم ادھم ہو گئے یہ جو پہلے صوفیوں کے بڑے ہیں رابعہ بصریہ ہو گئی ان میں صوفیت کا معنی زہد اور تقوا اور تھوڑا اسلام سے زیادہ اسلام سے زیادہ جتنا زہد تقوی اسلام نے بتایا اس سے تھوڑا زیادہ بس اتنا ہی تھے باقی ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی بدعت والی زیادہ نہیں تھی نیک لوگ تھے تقوی والے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بڑے اتنی عبادت کرتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ عبادت دیکھ کر لوگوں نے عزم کیا کہ ہم زیادہ عبادت کریں تو آپ نے منع فرما دیا جب ان کے بڑے ہی زیادہ عبادت کرتے تھے جو ممنوع تھی تو نیچے والوں نے کیا کرنا ہے شیخ سعدی نے حقائق لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نکلا شکار پر شکار وکار کیا تو اب پکا کر کھانا تھا تو کہتا ہے یہ محلے والوں سے یہ قریب جو گاؤں ہے ان سے تھوڑا نمک لے آؤ اور ساتھ پیسے دیے یہ لو نمک لے جاؤ پیسے لے جاؤ نمک لے آؤ تو وزیر کہتا ہے حضرت نمک تو اتنا سستا ہے کہ وہ تو ویسے دے دیں گے تو اس میں پیسے کی تو کوئی ضرورت نہیں کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ نمک بڑا سستا ہے لیکن اگر بادشاہ نے ان کا نمک مفت میں کھا لیا تو نیچے والے تو ان کی کھال ادیر دیں گے میں نے نمک ان کا مفت پیسے کے بغیر لے لیا تو تم تو ان کا سب کچھ لے جاؤ گے بغیر پیسے کے کہ بادشاہ نمک بغیر پیسے کے لے سکتا ہے تو ہم ان کے کپڑے نہیں توڑا سکتے اس لیے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی عادات کا اثر نیچے ملٹی پلائی ہو کر آتا ہے ضرب لگا کر آتا ہے اللہ اکبر تو بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ مختلف احادیث کا سہارا لے کر جیسا میں نے شاید آپ کو بتائی تھی صحیح بخاری کی حدیث کہ بندہ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا میں اس کو پسند کر لیتا ہوں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں بتائی تھی حدیث تو معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے اعدا سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا بندہ تو بندہ ہی رہتا ہے اللہ اللہ ہی رہتا ہے لیکن وہ اپنے ادا سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا یہ معنی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا لیکن انہوں نے معنی نکالا کہ حتیٰ کہ وہ خود اللہ ہو جاتا ہے تو اس سے ایک نئی اصطلاح نکالی فنا فلاں کی کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا اب یہ فنا ہونے کے بعد پھر یہ بات آگے چلتے چلتے فنا وہ یہاں تک تو تھا کہ بندہ عبادت کرتے کرتے ایسا ہو جائے کہ اللہ کے حکم ترک نہ کرے جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ آپ کو لاہور کے محکمہ مثلا محکمہ ڈاک میں کوئی کام ہے تو آپ کہتے ہو جی مجھے لاہور محکمہ ڈاک میں کام ہے وہاں کو اپنا ساتھی ہے اپنا بندہ ہے تو کوئی کہتا ہے ہاں ہاں میں بالکل میرا بندہ وہاں ہے یہ نام ہے یہ ٹیلی فون ہے ملو اس کو آپ کا کام ہو جائے گا تو میرا بندہ ہونے کے معنی میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ میری بات رد نہیں کرتا میری سفارش قبول کرتا ہے میری بات جو میں کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے کا معنیٰ یہ کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اس کے کان اور اس کی آنکھیں اس کے دل کی با... نہیں بات مانتی بلکہ ربیعۃ الجلال کی بات مانتی ہے اللہ جہاں کھڑا کرے وہاں ہو جاتا ہے جہاں سے اللہ رک جائے روک دے وہاں رک جاتا ہے جہاں چلا دے چل دیتا ہے یہ مانا تھا اس حدیث کا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا صوفیوں نے مانا یہ نکالا کہ وہ چلے کاٹ کاٹ کر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نعود بلّہ اللہ ہی ہو جاتا ہے اللہ حلمستان اب یاد رکھو اسلام پر جب چلنا ہے اعتدار کے ساتھ چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس دین میں شدت پسندی اختیار کرے گا یہ غالبا جائے گا اور وہ نہیں چل سکے گا جتنا قدر اسلام نے عبادات اور پابندیاں لگائی ہیں اتنی قدر پابندیوں پر چلو گے تو اچھے رہو گے چلتے رہو گے اور اگر پابندیاں بڑھا لیں تو تھک جاؤ گے کیونکہ جس رب نے دین بنایا اسی رب نے تجھے بنایا ہے اور تیری مشین کے مطابق دین بنایا ہے اگر اس سے آگے پیچھے ہو جاؤ گے تو پھر دین غالب آ جائے گا تم ہار جاؤ گے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو جتنی خوشی اس کے حکم ماننے سے ہوتی ہے اتنی ہی خوشی اس کی چھوٹ کو قبول کرنے سے ہوتی ہے اب ایک آدمی سفر میں ہے وہ دو نمازیں جمع کر لیتا ہے یا وہ آدھی نماز پڑھتا ہے کثر کرتا ہے تو جتنی اللہ تعالیٰ کو خوشی اس کے نماز پڑھنے کی ہے اتنی ہی خوشی اس کے اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو قبول کرنے کی ہے صحابۂ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وضاء طرب تم فلرد فلِ سعلیکم جناح قصور سرا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم سفر میں قصر کر سکتے ہو انخف تم عیفت نقم اللہ جن اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم قصر کر سکتے ہو تو اے اللہ کے رسول علیہ السلۃ وسلام یہ تو بتاتی ہے آیت کے یہ جہاد کا معاملہ ہے جب کافر فتنے میں ڈالنے کا خطرہ ہو کافروں کے تو ہم روٹین میں اماں کو ملنے جا رہے ہیں سسرال جا رہے ہیں تو وہاں بھی قسر کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بحہ عباد اہو فق ہے تو مجاہدوں کے لیے آیت نازل ہوئی لیکن مجاہدوں کے صدقے تمہیں بھی اللہ تعالی نے چھوٹ دی ہے تم بھی اس کو قبول کر لو اور آپ سفر میں ہوتے کسی محلے میں رکتے تو ظاہر سی بات ہے آپ رسول ہیں تو نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے محلے والوں نے پوری پڑھنی ہے آپ نے آدھی پڑھانی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جہاں دو پڑھنی وہاں چار پڑھ لے لیکن اس کے باوجود آپ دو ہی پڑھاتے اور بعد میں محلے والوں کو کہہ دیتے کہ آپ پوری کر لو ہم مسافر ہیں ہم نے اس لیے دو پڑھی صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کروں ماخربی صلی اللہ علیہ وسلم بین سنین الختارما کسی بھی کام میں اگر دو راستے ہوں ایک آسان ہو اور ایک مشکل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والا اختیار فرماتے ہیں آسانی والا استعمال آسانی کو قبول فرماتے ہیں تو یہ صوفیت یہ ہے کہ ہر کام کو مشکل بنا کر کرنا ہے ہر کام کو مشکل بنا کر کرنا ہے یاد رکھو یہ میں جو صوفیت کی بات کر رہا ہوں نا یہ سو کیوں رہے ہیں جو یہ پرانے جو صوفی تھے نا اب بھی خیر یہ چلے ولے کاٹتے ہیں قبروں میں لیکن اس وقت جو زیادہ صوفی نظر آتے ہیں اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں وہ صوفی تھوڑا کھا کر صوفی تھے یہ زیادہ کھا کر صوفی ہے تو یہ ان کے بنائے ہوئے بھرم پر ان کی گڈ ول پر ان کی شہرت پر ان کے فضائل بیان کر کے ان کی کرامتے بیان کر کے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں اپنا پاں, پیٹ بھرتے ہیں آگے سمجھ قبر کسی کی مردہ کوئی اور بیچ بیچ کر یہ کھا رہا ہے غلہ اس نے رکھا ہوا ہے اس میں پیسے آتے ہیں کھا جاتا ہے اور یہ لوگ یعنی وہ عبادت میں غلوب کر کے صوفی تھے یہ عبادت نہ کر کے صوفی ہیں یہ بالکل نماز نہیں پڑھتے بالکل روزہ نہیں رکھتے شراب پیتے ہیں بھنگ پیتے ہیں اور قبروں میں جس جس چیز کو گناہ کہا جاتا ہے سب کچھ کرتے ہیں مجھے کوئی ایک گناہ بتا دو یہ وہاں نہ کرتے ہوں یہ وہ صوفی تھے تقوی اور زہد میں اس پار نکلنے والے وہ اس پار نکل کر اسلام سے نکل گئے اور یہ اس پار نکل کر اسلام سے نکل گئے کہ یہ وہ نہ کھا کر یہ زیادہ کھا کر وہ زیادہ عبادت کر کے یہ بالکل نہ عبادت کر کے یہ فرق ہے درمیانہ راستہ اسلام کا راستہ ہے وہ قدا لکھ جان اوم الناس ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے یہ ہے درمیانی امت غلو اور تقسیر جو عبادات کا خط ہے اس سے نیچے بھی نہیں جانا اور اس سے اوپر بھی نہیں جانا جیسے ایک تیر ہے آپ کے ہاتھ میں اور سامنے آپ کا شکار ہے اگر آپ پورا نہیں کھینچو گے تو وہ شکار سے پہلے ہی تیر گر جائے گا تو بھی شکار نہیں مرے گا اور اگر آپ زیادہ کھینچ کر اوپر کر دیتے ہو تو وہ شکار سے آگے جا کر گرتا ہے تو لوگ آپ کو یہ تو کہیں گے بڑا جوان ہے بھائی بڑی طاقت ہے اس میں لیکن شکار آپ کا نہیں مرتا شکار تب مرے گا جب آپ درمیانے درجے کا مناسب طریقے سے مارو گے تو پھر شکار آپ کا مرے گا تو یہ امت, امت درمیانی امت ہے اس میں حد سے نیچے رہ جانا یا حد سے آگے بڑھ جانا یہ دونوں چیزیں اس امت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں اور آپ کی سیرت دیکھ لو گوشت ملتا تھا تو کھا لیتے تھے نہیں ملتا تھا تو خجور سے بھی گزارا ہو رہا ہے عبادت کرتے ہیں اور کبھی سو بھی جاتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں سو بھی جاتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں توڑ بھی دیتے ہیں تو یہ ایک تو ان میں پہلی عقیدے کی خرابی آئی فنا فلّہ والی کہ بندہ عبادت کر کر کے اللہ میں گم ہو جاتا ہے نعود باللہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون ہے اور اللہ کون ہے نعود باللہ ابن عربی دو دو گزرے ہیں ایک ہوتا ہے ابن العربی یہ مالکی فقہ کے بہت بڑے مفسر قرآن اور فقیر ہیں انہوں نے احکام القرآن لکھی ہے بہت عظیم آدمی ہے ابن العربی ایک ہے ابن عربی یہ ابن عربی جو ہے یہ, یہ صوفی ہے اور ایک ہے منصور الحلاج یہ جب خط لکھتا تھا تو لکھتا تھا من جانب اللہ ہم لکھتے ہیں من جانب اپنا نام لکھتے ہیں از طرف لکھتے ہیں انگریزی میں ٹو لکھتے ہیں ٹو فلان فلاں فرام فلاں فلان فلاں،, فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف کھاتا ہے تو یہ لکھتا تھا یہ کھاتا اللہ کی طرف سے جا رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تم لکھ رہے ہو اللہ کی طرف سے کیسے ہے کہتا کہتے میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے منصور اللہ کی کہتا تھا ان الحق میں حق ہوں انا دلہ اس کو پھر وقت کے حکمران نے سولی چڑھا دیا تھا اس کا مفسل بیان آئے گا انشاءاللہ تو یہ کیا کرتا فارسی میں بھی شیر بنے ہوئے ہیں من تدی تو, تو من شدم کیسے کہاں ہے میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا عربی میں کہتا ہے ال عبد ربن رب ربن ورب ابدن یا لش من المکلف بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عبادات کا پابند کون ہے کو تو افزون فہو رب میں کہتا ہوں کہ بندہ عبادات کا پابند ہے تو وہ تو رب ہے وہ کیسے پابند ہوا اور اگر کہوں اللہ عبادات کا پابند ہے تو اس کو کس نے پابند کیا عبادات کا سارے اللہ باللہ اور یہ وہ بنیاد ہے وہ کہتے ہیں جب اس مرتبہ پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس پر نعود و اللہ اللہ کے قرآن کی غلط تعویل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں واہ اب و تربا کا اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے تو صوفی کہتے ہیں کہ ہم نے چلے کاٹے اور ضربے لگائیں دل ہمارا جاری ہو گیا اب ہمیں یقین آ گیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ عبادت اس وقت تک جب تک یقین نہ آ جائے ہمیں یقین آ گیا ہے اس لیے ہم اب عبادت نہیں کریں گے تمہیں نہیں آیا تم کرتے رہو پھر فرق کرتے ہیں طریقت اور شریعت میں کہتے ہیں پیرے طریقت ہے تو نا کبھی یہ رہبر شریعت ہے یہ پیر طریقت ہے طریقت یہ ہے کہ جس میں وہ ہدایات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں کشف کے ذریعے اللہ نے نوز باللہ خود بتا دیا ان کو کہ یہ کرنا چاہیے بیچ میں سے نبوت کو بائی پاس کر دیا نبوت کی کوئی ضرورت نہیں اور دوسری طرف شریعت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں مجھے فلاں حدیث بیان کی مجھے فلاں حدیث بیان کی اس نے فلاں سے ان کے رابیوں کی چھان پھٹک کرنا حتیٰ کہ یقین ہو جائے کہ یہ بات واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ طریقت ہے یہ شریعت ہے اور وہ کہتے ہیں ہماری طریقت ہے اور ہم شریعت پر اس وقت تک عمل کریں گے یہاں تک ہمیں یقین نہ آ جائے یقین آ گیا تو پھر طریقے شروع ہو جاتی ہے پھر شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں عبادت کرنے کی ہمیں یقین آ گیا اچھا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آخری بیماری میں ہیں ہوش اڑے ہوئے ہیں جیسے ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا وہ کہتے ہیں جی لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو تھوڑی ہمت ہوئی منہ پر پانی مارا تھوڑا تو کہا مجھے وضو بنواؤ ودو بنایا اب آپ کا نچلا حصہ جو ہے نا وہ مفلوج ہو چکا تھا دونوں ٹانگیں وزن نہیں اٹھاتی تھی علی بن ابی طالب اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم ان کے دونوں کے کندھے پر بازو رکھ کر آپ نے سنا مجھے مسجد میں لے جاؤ مسجد میں جا رہے ہیں اور علی اجلاب اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں ان کو یقین نہیں آیا تھا واہ بدربا کا حتیہ یاتیہ کل یقین کیا ان کو یقین نہیں آیا تھا جو تمہیں آگیا ہے کیا تم میرے مصطفی اسرات اسلام سے زیادہ متقی ہو ان سے آگے بڑھ گئے ہو اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تم گمراہ ہو تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ فنا اللہ شروع تو عبادت کر کر کے اس حدیث کا سہارا لے کر ہوا تھا اچھا عجیب کہانی ہے کہ بنتے ہیں طریقت والے اور دلیل لیتے ہیں شریعت والی یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی جب تم طریقت والے ہو ڈائریکٹ اللہ سے تمہاری بات ہے تو تو شریعت کو چھوڑ دو نا ظالموں پھر کیوں کلمہ پڑتے ہو میرے مصطفیٰ علیہ سلط کا تمہاری کیا نسبت ہے ان سے ڈائریکٹ کرو اپنا کام اپنا نبی بھی کچھ طریقت والا اپنا گھاڑ لو کھڑا کر لو ویسے گھڑا ہوا ہے انہوں نے حضرت حاضر علیہ السلام بولے وہ تھے ہمارے تو دلیل بخاری کی حدیث دلیل قرآن کی آئے تو آب و کا حتیہ یادی اکیلے یقین اور اس کی بنیاد پر عبادت کو چھوڑ دینا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے مجھے قصہ سنایا کہ وہ کہا میرا پیر آیا ہوا ہے آنا درا تو ہم لوگ گئے بڑے کھانے وانے رکھے ہوئے تھے تو اذان ہو گئی تو ہم نے کہا چلو جی پیر صاحب نماز پڑھنے بولے آپ جاؤ میں آتا ہوں تو ہم نماز پڑھ کر آ تو پھر بیٹھا ہوا ہے ابھی تک تو کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھنے گئے تو مرید کہتے ہیں حضرت نے مدینہ میں جا کر پڑھی ہے تو گھر والا کہتا ہے کہ کھانا کھانے ہمارے گھر آ جاتے ہو اور نماز پڑھنے میں مدینہ چلے جاتے ہو تمہیں وہاں سے روٹی نہیں ملتی تو یہ الو بنایا ہوا قوم کو پاگل بنایا ہوا قوم کو اپنے نام کے ساتھ شاہ لگا لو پھر دیکھو پورا سندھ گزر جاؤ پھر آپ کو سلوٹ کتنے ہوتے ہیں نام پوچھے بولو شاہ فلاں شاہ چورے کیا بات ہے سجدہ کروا لو رکوع کروا لو قیام کروا لو نظر نیاز لے لو کچھ جو چاہو کرو ان عزیز بھائی ہو جو کچھ بھی یہ کہیں ان کو یہ کہو کہ تمہارے وہ لوگ ہمارے نبی سے آگے ہیں پیچھے ہیں بتاؤ ہمیں ہمارے نبی سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں ان کی سیرت تو یہ نہیں بتاتی پھر فنا فلاں ہونے کے بعد ایک ہو گئے تو جب اللہ اور بندہ ایک ہو گیا نعوذ باللہ تو پھر آہستہ آہستہ یہ نوز بلّا کتے بلے بھی سارے جانور بھی ہر وہ چیز جس میں کوئی خوبی نظر آئے بولے یہ سب اللہ ہیں سب اللہ ہیں چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا انہرا ج اور سٹیج پر آ کر کہتے ابھی آپ کے سامنے حمد باری تالاب بیان ہوگی ولا قوت ہے اللہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے ہم باری بارا ہے اور اسی کے بعد پھر سما شروع ہوا سما مطلب قوالی اور قوالی میں پھر کبھر اللہ کو گالیاں اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بچر ہے اللہ جانے کون بچر ہے مطلب ہر چیز جی تو اللہ ہے تو بشر کہاں ہوا بشر تو کوئی بھی نہ ہوا ناود بلّہ ناود بلّہ آپ نے شادی کی ہے گھر میں بیوی کو لے کر آئے ہو بیوی بھی اللہ ہے تم بھی اللہ ہو نوز بلّہ بدکار بدکاری کرتا ہے دونوں ہی اللہ ہیں نوعد بلّہ تھانے دار چور کی پٹائی کرتا ہے دونوں ہی اللہ ہیں ہے نوز بلّہ ان نہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ اور حلول کا عقیدہ جو ہندوؤں میں تھا کہ جو بندہ اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے اور جو بندے مرتے ہیں وہ بھی کسی اور شکل میں واپس آ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہاں بخاری کی حدیث سے نکلے اور کہاں اپنی طلیکے چڑھاتے چڑھاتے ہندوؤں کے سادھوؤں سے بدتر ہو گئے اور ہو جاتے تباہ ہو جاتے ہماری جان چھوٹ جاتی افسوس یہ ہے کہ ہوئے اسلام کے نام پر تباہ ہوئے مگر اسلام کے نام پر اور جو تباہی مچائی اس کو اس کو اسلام کا نام دے دیا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے عقیدے برباد کر دیے تو آئندہ انشاءاللہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بات کریں گے اور ان کی اور اسطراحات یہ سما کیا ہے اور وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک کا مطالعہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور علینا دل براؤ